کال والا سبق سارا سنائیں اونچی آواز سے اونچی آواز سے شکر کرنے والوں کی حمد کی طرح جو طیب و طاہر ہیں ان کی اس آل پر جو طیب و طاہر ہیں طیبین طاہرین باب صاف ہیں ہو کا دعا کی طریقہ ترقیب رکھنے والے ابتدا کی جائے گی اس کے ترقی و تخہیز کے ساتھ تفدیل مراکب کی ہے بغیر تفریح اچھی ہے اور بغیر مکھی ہے جبی با بفیے نے ماری ہے چیک کیا جائے گا باقی معلوم سنگھ کی اجائے گا کتابوں اور اصحاب الفراض وہ ہے کہ جن کا حصہ کتاب فروغ شدہ ہے نسل میرے نسل کی جلد سے منفرد ہونے کی حالت میں تمام مال سمیٹ لیتا ہے اور مور کے حصوں کے برابر مطابق غیر سے زیادہ ہو یا کم ہو قتل اللہ کی ساسا قتل جو واچ کرتا ہونا کا مختلف ہونا حقیقت کل عربی اور سندھی یا حقیقہ ہوگا جیسے عربی اور دل دل سندھی اور حکمت یا حکمر ہوگا کلامی اور سندھی ہوگا حربی مختلف ہو جاتا ہے فوج کے مختلف ہونے کے ساتھ اور بادشاہ کے مختلف ہونے کے ساتھ لیکن ختم ہونے کی سے آگے بڑھا تھا مستفیق ان کے ان کے حق داروں کے بارے میں فروز اور ان کے حق داروں کی پہچان فرضی سے کون کون سے ہیں اس کی پہچان اور حق داروں کی پہچان کتاب اللہ میں متر شدہ حصے کتاب اللہ میں مقرر چھ ہیں یہ ایک دوسرے کے زیف بھی ہیں اور ایک دوسرے کا ان حصوں والے بارہ لوگ ہیں بات ہے اور 33 صحیح ہے ابو عبد قبل کبھی اور وہ باب کا بحث ہے ہاں جنتے صحیح کون ہے ابو الاب وان اعلی ਉਕਰ ਕਰ والارض اقول اور اصلی ہوں کافی بھائی بس اور صحیح واسا معنا نہیں ہیں تین اور आठ ہوتے ہیں وہ قلنا اور وہ اس کو سروں جاتی سوچا چندین تو ایک اور بالکل اخبار کی حالتیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> آگے، یہ پڑا ہوا ہے، کل پڑھا دمیتے لائے دمیتے دمیتے دمیتے لائیں کتاب احوال ال ابو امل ابو فلاح احوال الفلاد باپ کی تین آدتیں ہیں الفرض المطلق فرض مطلق مطلق فردی حصہ وہ کیا ہے وہ ہے چھٹا حصہ کا مل ابنی ابھی او ابن البنی یہ ابن یا ابن الابن کی موجودگی میں ہے وہ انسفل نیچے تک ابن ہو ابن الابن ہو ابن, ہو، ابن الابن البن ہو نیچے تک و الفرد و تعصیب حصہ بھی اور اسبا بننا بھی یہ دوسری حالت ہے مکٹھے و دال کا مل ابن تی او ابن تل او ابن تل بنت یا بنت البن کی موجودگی میں وہ ان سفالت نیچے تک وہ تحصیب المحدو تیسری حالت ہے اسبا محض و دال کا ہند ادمل والدی و والد ال انس الا اور یہ اس وقت ہے جب اولاد یا بیٹے کی اولاد نہ ہو نیچے تک کی کتنی ہیں تین بیٹے یا پوتے کی ابن ابن الابن کی موجودگی میں سنت بنت بنت الابن کی موجودگی میں سدس اور آسابا سدوس اور آسابا. میت کی اولاد یا میت کے بیٹے کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں آساب محج آپ کی تین عادتیں ابن ابن البن کی موجودگی میں سدس بنت بنت البن کی موجودگی میں سدس اور آساب اور میت کی اولاد نہ ہوگی آشاب اولاد نیچے تک کوئی بھی نہ ہوگی تو آشاب ٹھیک ہے احوال جد صحیح جد صحیح کی حالتیں بس جدو صحیح کل ابھی جد صحیح اب کی طرح ہے اللہ فی ارباحی مسئلہ مگر چار مسئلوں میں اب سے مختلف ہوگی حالت جات کی وہ سنند کروہا پی مواد ان شاء اللہ اعلیٰ ہم اسے اس کی جگہ میں ذکر کریں گے انشاء اللہ یعنی مقاصمت الجد کا باب ہے وہاں پہ ساری تفصیل ذکر ہوگی وہ یسکت الجدو <بِالْعَبِي> اور جد اب کی وجہ سے سات ہو جاتا ہے اب کی موجودگی میں جد محروم ہو جاتا ہے کیوں لبا اسابت الجدی میں کیونکہ جو اب ہے وہ اصل ہے دادے کے رشتے میں میت کے ساتھ دادے کے کا رشتے میں اصل کون ہے اب و جدو سی جد صحیح کیا ہے و جدو صحیح ہو جد صحیح وہ ہے اللہی لا خلوفی نسبتی ہی انل میتی ام جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے درمیان میں اوم نہ آئے جد صحیح کون ہے جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے اوم کا واسطہ اور جدہ صحیحہ کون ہے جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے درمیان میں جد فاسد نہ آئے اگر درمیان میں ام آ جائے دادا کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے جاد کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے اوم آ جائے تو وہ ہوگا جد فاسد جد فاسد احوال اولاد الام ماں کی اولاد کی حالات یعنی اخلی ام اور اختلی ام دونوں کے حالات وہ اما لی اولاد احوال ماں کی اولاد کی تین حالتیں چھٹا حصہ ایک کے لیے و سلوس افن فن اور سلوس ہوگا دو کے لیے یا دو سے زیادہ کے لیے رکور ہوں و عناصو ہوں فل و استحقاق کی سوا ان کے مرد اور عورتیں اولاد مرد اور عورتیں تقسیم میں اور حقدار ہونے میں برابر ہیں وس قطع اور یہ ساکت ہو جائیں گے بال والد ابنی و انصاف ابن یا ابن البن کی موجودگی میں انصافال نیچے تک ابن ابن ابن ابن و ابن ابن ابن ابن انصافی بال اتفاق اور اب اور جد کی موجودگی میں بھی بالاتفاق یہ ساکت ہو جائیں گے محروم ہو جائیں گے اولاد عم کی تین عادتیں ایک ہوں تو سدس دو یا زائد ہو تو سلوسان ابن ابن ابن اور اب جد کی موجودگی میں محروم احوال الزوجی سلس اکیلا ہو تو سلوس دو یا دو سیدائد ہو تو سلوس ابن ابن ابن افضل کی موجودگی میں محروم, محروم, محروم, محروم, محروم زوج کی دو حالتیں ہیں امجو اما و اما زوجی فالاتان زوج کی دو حالتیں ہیں ان نصف ان دا ادمل والا دل و والا و ان سفل نصف ہوگا جب میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد نہ ہو نیچے تک وہ روب رو محل والدین اولا دن ابنی و اور چوتھا حصہ ہوگا میت کی اگر اولاد یا اولاد کی اولاد ہو اولاد کی اولاد یعنی بیٹوں کی اولاد بیٹیوں کی اولاد موجود ہو تو پھر نہیں اس کا کوئی عمل دفل نہیں ہو لے دی. آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ چار مرد جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر ہیں ان میں سے پہلا ہے زوج میت کی اولاد ہوگی تو اس کو رکو ملے گا اولاد نہیں ہوگی میت کی تو نصر ملے گا اولاد یا بیٹوں کی اولاد و انسا کالا نمبر دو اخ لی ام اخ لیم یا اخت لی ام اولاد الام سارے کے سارے اولاد الام اکیلے ہوں تو سدس دو یا دو سے زائد ہو تو سلس اب جد ابن ابن الابن انصافال کی موجودگی میں محروم اب کی تین عادتیں اب کی تین عادتیں ابن ابن البن کی موجودگی میں سدس بنت بنت البن کی موجودگی میں سدس اور آسابا سدس اور و انسا فلت ان کی غیر موجودگی میں آساب محض چوتھا کون ہے جد جد اب کی طرح ہے اب کی موجودگی میں محروم یہ آج کا ہمارا سبب بھائی بلال سمجھ آ گئی ہے کھڑے ہو کے بتاؤ کیا سمجھ ہے آج ہم نے کیا پڑھا ہے اونچی آواز سے سب کو آواز آئے نا چار مردوں کے حق پڑے ہیں ہم نے نمبر زوج زوج ٹھیک ہے دو آتے میت کی اولاد زوج کی اولاد ہوگی یا نہ ہو اس کا کوئی اثر نہیں میت کی اولاد کی اگر اولاد ہوگی اس کو ربو ملے گا نس ملے, ملے گا ٹھیک ہے نمبر دو ہاں اکیلا ہو تو سو سلوس تیسری حالت اب جاد ابن ابن ابن کی موجودگی میں محروم ہاں جی اب اس کی تین عادتیں نہیں پہلے ابن کی موجودگی میں موجودگی میں سودوس اور ان کی غیر موجودگی میں آسابا چوتھا آخرے رہ گیا جادو اور اب کی موجودگی میں آواز سے اگر اکیلا ہے آپ جب آپ کی تین حالتیں محروم ہو جائے گا آسان سا سبق ہے کوئی مشکل نہیں ت اگر آپ کے تین ان کی یعنی میت کی اولاد کی اولاد یا بیٹوں کی اولاد کی غیر موجودگی میں آساب جد اب کی موجودگی میں بابو